الحمد لله الذي يقول الحق وجاء بالسبيل والصلاة والصلاة على من نزل عليه أنوار تنظی والا آل ہی وہ اسحاب ہلین والا تھو الدی بل برہار بلبرہار ودلی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 ولا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق <تصفيق> اصدق الله تعالى مولانا العظيم واصدق رسوله النبي الكريم الأمين پلا تو سلا مالکیا یا سیدی یا رسول اللہ والا آلکا و سواب کیا حبی بم پنڈ چینا اتارڑ ضلع کسور دا اجدا ریم الشان مبارک جلسہ چودھری لیاقت صاحب محمد اشرف بلر صاحب چودھری بابر چینا صاحب و انسرام د تمام تیاریاں میں جناب کے پیش نظر حق تعالی جل مجد و حل کریم سب دوست کی خدمت نو قبول منظور فرما اس موقع تے بندہ جنازنے جنازنے جنازنے جنازنے جنازنے جنازنے جنازنے جنازنے اللہ پاک دی مدد توفیق اور دیتے علم دینار جو موضوع بیان کرنا ہے جو مسئلہ بیان کرنا ہے اس کا ہے دشمن حسین پاک تم ہو یا ہم kardaai na hardaai جنہوں میں میں کہہ رہا تم وہ خاص نفر اور شخص مراد نہیں جتنے بھی اس مسلے چے مخالف نے انہوں کہہ رہا دشمن امام پا تم ہو یا ہاں میں کافی ضلع یہ موضوع بیان کیا ہے جس ضلع پھیرا پی گیا اللہ پاک دے فضل و کرم تھے مخالف دے بند ہو گئے کوئی فرقہ واریت نہیں تے ایک ناجائز الزام ہے اس الزام کا ازالا اور وہ صفائی اپنی پیش کرنی اور سا فرض سڈا حق وہ پورا کرنا یہ جی یزیدی ٹول ہے یزید حامی نے یزید نو حق پہ امام تمام اور سین نلت کہ لکھ لانت ایسے بکواس کرنے والے میرے دوستو جو میں بیان کرانگا او دے حوالے اتنا مضبوط گے روے زمین کا کوئی بندہ ان حوال کمزور نہیں سابت کر سکتا عجیب گل لیا جو بیان کرا مذہب دیا کتاباں بیان کرانگ او آخری کتاباں ہونگی یعنی جنہوں دے برابر کی کتاب بھی ان دے مذہب چ نہیں ہونی اور سنیا دیا کتاباں جو پیش گا وہ بھی آخری کتاباں ہوگی احمد جہل کوئی ہستانی رچ ورگا کام نہیں کرا کہ دنیا دی سب و کتاب خطبات تحرم تاریخ دی وی کتاب خطبات محرم ہوں جس بڑوے کی نظر چی کتاب ختباد محرم ہووے اہون دا مولوی ہے انڈیا کا انہیں لکھا جی ہزار غلطیاں میں فڑیاں میرے شگرد فل لینے کہ غلط لکھے میرے حوالے انے دےکڑ والے نہیں ہونے میرے دوستو بیان شروع کر لگا توجہ ہے سن سنیا ہونا ہے موضوع کی ہے موضوع نہ کیے پاک حسین دے دشمن یا سانو ہو یا کہندے سان کسی اس محفل اللہ اس اس اس دے فضل یہ ثابت کر کے جاگا ہر دل نہ من کے اٹھے میں جرم گا بھی سمجھایا جن دینی سمجھایا وہ فضلے احمد آیا چی سونا میرا چی سونا میرا چی سونا میرا چی سونا ڈر دائ نا ہر گل شیرامگو گل ہے زیادہ نہیں دینی زیادہ لونا وقت زیادہ لگ جائے گا گل سمجھن دے زور دینا تو میرے دوستو ہوں تک مولبیا تو ذاکر رہو کہ جی امام حسین پاک دا نظریہ اور مذہب ایسی کہ ہاک بدکار ہو اسنا لڑنا فرض اس بحث حرامے ہاتھ چھت نہیں آ سکتا پہ بہادر تن لگے جان امی سنو یا ہو گل سنی جائے مولبیا نے یہ ہوں تک کہ امام حسین کا نظریہ یہ یزید فاسک بدکار بن فاسک بدکار ہاتھ چہت نہیں آ سکتا باوے کھ نہ رہے انہیں بہتر قربان کر دیتے نہ لڑنا فرض سمجھا رہے ہوجو اس محفل ثابت کرنا جیڑے لوگ ایک نے امام حسین پاک دا مذہب سے بدکار لڑنا فرض ہے بدکار دی بیعت نہیں ہو کر سکتے ہاتھ ہاتھ نہیں آ سکتا بہادر کوا دیتے امام حسین پاک دا مذہب نظریہ جنہاں اے جنہیں یہ اساں اے, <دسے> اے, اے دیکھاں گے کہ انہوں دا اپنا نظریہ جیت اے سمجھن آپ کہ بار بادشاہ لڑنا فرض باوے بندے ہومن باوے نہ ہوم کھ ہو بدکار بادشاہ لڑنا <سؤال> فرض جی انہوں کا او نظری ہے تو پھر تراوا یہ بن گئے امام حسین پاک کے سچے دوست مخلے <سؤال> ساتھی <سؤال> خاطم کیوں کہ جو امام حسین کا مذہب دسیا اپنا مذہب بھی رکھتے ہیں سابت ہو جائے کہ نظریہ مذہب یہ رکھتے جنہ متکار ہونا حرام ہے تے پھر تب ایڈا بال تین بیٹھا تینوں کہانی تو مڑ سمجھ آ جانی جنا مذہب دسیا امام پاک دا نظریہ سی لڑنا فرض اپنا نظریہ دس لڑنا حرام ہے کہ دشمن حسین پاک دے گستاخ او بننگ گے کہ ار گے میں نی کہ میرے امام دا مذہب سی لڑنا فرض میں وہ جیسے کہ وہ کہہ لڑنا فرض امام دا مذہب یہ جو لڑنا فرض ہے جے بدکار لڑنا تو ہوں دیکھنے بھی تھوڑا کی جی بتکا بادشاہ لڑنا تسا بڑو حرام سمجھ دے ہو تو امام دا مذہب فرض دس دے دڑوں گستاخ کہڑا ہونا ہے केड़ा दुश्मन होना के है पाक हुसैन का और किड्डा बड़ा चवल बनता होना है कि ना मुरादा न अपना फका प्या छ न किसी का जल्द इमाम का मजहब दसना लड़ना फर दे तो फिर अपना बड़ाई खड़ना लड़ना हराम है ना मुरादा खुद इमाम हुसैन का दुश्मन बनया भी खड़ा है بناو زور بھی رکھی کھڑے چشتی بھی اینی گلتی ہے وہ نانا اے ہو جا گند نہیں کھانا چاہیے امام دا مذہب دا ان نا ہے جو حق سچ امام دا مذہب نا چیز نے وہ دسیا اس جدو پہنچو گے وہ مذہب جدو سمجھو گے پھر تو آپ پتا چل جانے کہ بھائی حسین نہیں حسین گستاخ نہیں یعنی کرنا توجہ ہے سنو دوستو،, دوستو،, دوستو کیسی یہ عجیب گل ایک کام بھی کری جاؤ کفر بھی آ جے امام حسین کا مذہب دسنا لڑنا فرض ہے اپنا مذہب دسنے لڑنا حرام ہے پھر تو اول ہوگی تھی کفر اسرار کر رہے عجیب گل سب تو پہلے شیا کتاباں آخری پہلا کہ امام حسین پاک دے ابا جان حیدر کرار دا کی مذہب ہوں تیرا کی خیال ہے کرار اور امام حسین ایک دوسرے دا مخالف واؤن والا او دشمن ہونا یا باپ بیٹے نوافک نو وا دشمن ہونا فیصلہ بڑوے دس مال امام حسین دا مذہب لڑنا فرض بدکار حاکم منا تو علی پاک دا مذہب سنو وہ فرمانے سب تو اول شیعہ مذہب دی اس کتاب دا حوالہ جیڑی دنیا دے اندر قرآن بھی اچھی شمار ہو فرق ہو سکتا ہے لیکن ساری کتاب فرق کوئی نہیں او ہے نحج او دے اندر مولا علی سرکار دیا تقریر انہوں نے کٹیا کی تھی کرن دا دعویٰ دعوی مولا علی سرکار دے بیانات میں مولا علی دا کلام البلاغہ کتاب دا نام ہے اس دی شرح ابن ابل حدیب دی دنیا عرب عجم ہر پاسے مشہور شرح وہ لے کے بیٹھا ہوں مولا علی سرکار دا فرمان شیعہ کتب آخری کتاب مان کسی مقابلے چنا سڈے تالیس خطبہ مولا علی ان انتالیسواں اب حدیف دی دا شرح دور دا جاجل بلاگا آم ایرانی نسخہ چھپیا میرے کو چالیسواں خطبہ یعنی فرق في الخوارج لما سمع قولهم لا حكم إلا لله قال عليه السلام كلمة حق يراد بها الباطل نعم إنه لا حكم إلا لله ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله وإنه لابد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر مولا علی سرکار کو جامع مسجد خطبہ ارشاد فرما رہے سن خارجی لوگ اٹھ کھلوتے کوئی ادرو کوئی ادھر کہ لا حکم اللہ علی اللہ حاکم صرف اللہ مولا علی نے فرمایا گل صحیح کرتے پے نے پر نیت بھڑی ہے اچھی بول بیٹھ مولا علی مشکل کشا نے فرمایا تو حق جرا دے ہل گل سچی پہ کر دے نے لیکن نیت یہاں دی بھڑی ہے یہاں کا مقصد وے دنیا کوئی بادشاہ حاکم نہیں ہو سکتا اللہی ہاکے میں فرمایا نا لاب ہے میں نمیر برن او فاجرن فرمایا لوگا واسطے بادشاہ ضروری ہے بھویں نیک ہوے بے بدکار ہوے مذہب دے حوالے تو بعد مذہب کا حوالہ یہ بھی آخری حوالہ ہے امام بخاری دے استاد دی حدیث دی کتاب <تصفح> جہ میرے خلاف ٹر ٹر کرن نو کتاب کا... دا کا کتاب دا کاف تو لے کے بے تک وہ میں تعارف کرایا وہ کنجر کنجل تنوع کتابوں کا ہی پتا نہیں سی کتنے ہوسیا سمجھ نہیں آ رہی اور اللہ دے فضل جب فقیر کا ہاتھ جائے گا اب کسے کا ہاتھ نہیں پہنچنا ہوں بخاری دے استاد محترم کی کتاب بخاری شریف جنہ دیا حدیثی ابن ابی صحبہ المسن جلد اکیس محمد عوامہ عربی دی تحقیق نال المجلس العلمی بھی چھپی دو جگہ صحیح سنت کے نال روایت آئی ہے دو جگہ سے توجہ ہے چار, چار سو انتالی چار سو پچوجا سب مول او فرمان جڑا کتاب میں لکھا ہے وہ تھی کتاب لکھا ہے اسی طرح قصہ مولا علی نے فرمایا لا سے من برن او فاجر فاجر دا لفظ تسنا تین لفظ عربی دا لفظ بول کے دس تو سمجھ رہا ہے فاجر دانا دا کی ہوں عام علی نے فرمایا کہ خارجی جی کرتے اللہ تو سوا کوئی مطلب بادشاہ کوئی نہیں بن سکتا فرمایا اے غلط گل ہے بادشاہ ضروری ہے باوے نیک ہوے بہویں بدکار ہوئے اور درہ توجہ فرما حسین دا ابا جان فرماوے۔ بادشاہ ضروری بامے بدکار ہوے اے ملا زاکر نے کیڑا مطلب دس حسین آخ لڑنا فردے علی آخر لڑنا حرام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق علامہ مولانا مفتی محمد فدر چشتی صاحب ہے؟ سمجھ رہے ہو اگر میں اچھے گل کرنے تو میرے خیال میں لگا گا کہ حیدر قرار نے سجدان دے باپ حسین پاک ایک لڑی دے باپ نے تے حیدر کرار دونوں لڑیاں دے باپ تے حیدر کرار فرمانے نے بادشاہ چنگا تے پاوے مندا ہونا ضروری تے ہوں آپ دس جہا امام حسین دا مذہب دسے لڑنا ضروری کرار کا میری گل نہیں سمجھے وہ آپ سی پھر حسین کا مذہب دسے لڑنا فردے علی پات دا مذہب لڑنا حرام ہے میرا اشارہ سمجھنے والے سمجھ جان گئے کوہستانی ریچ کی بات ہی نہیں بن سکتا ہاں حیدر کرار تو مقابلے آیا کھڑا مولا حسین بھی انہوں نے مقابلے پک کرتا شرم کر آپ رہو کیوں اور سمجھ نہیں لگی نے ہوں سجنا سوچ امام حسین کا مخالف بخا وفادار نہیں وفادار ہیں پاوے گل نمی لگتی ہے جگ نو لیکن حق حق ہی آتا ہے پہنیں جدوں بھی چڑھتا ہے وہ دنیا نی ل नलकार है नलकार है नलकार है नलकार है नलकार है नलकार है बात इन लो खोल दिखाया है तवक्फर दे मुंह ते लायी है जिन दीन नबी समझाया है जिन दीन नबी समझाया है ओ फजले अहमद आया है डर हरदय करते सुना एक लतीफे आ आ की गलकूमत ना कि وہ میاں حکومت والے کھلے نے سو یار جتنے تشریف رکھتے ہو بہ جاؤ تھی مہربانی تھوڑا جا وقت زیادہ وقت حکومت والے کڈے چلے نے وہ لوگوں دستے نے حکومت بدکار نہ لڑنا فرض ہے امام حسین پاک کی گل سنا تو دا مطلب یہ بدکار حکومت نے لڑو ہیں امام حسین دا مذہب لڑنا نہیں سیری گل سمجھنا ہو رہا میں امام حسین دا مذہب لڑنا حکومت آلے, تھانے والے پولیس والے انہوں نے مگر لگ جا جلسہ ڈک <تص their own> میں لطیفے دی گل سنا پاک میران سرکار ہوئے یارویں آر آپ سرکار کے مرید سن اور خلیفہ سن بہت بڑے عالم سن شیخ ابدل مغیز ہر رضی اللہ تعالی نو. مسلا چکا مسلا انہیں چکیا اس انہ او وقت توجہ اس وقت دلیفا جڑے جی سن وہ آب آباسی سن کسی نے جی سارے خلاف افواہ اڈائی افواہ خلاف شیخ ابدل مغیس دے خلاف اڈی ہوئی سے محفل چھٹے ہوئے ابدل مغیس ہربی سرکار لگو میں یہ سنیا تزید دہے حضور تمہوں میں دسنا میں نظریہ رکھنا کی ہی رکھ ہیں یہ نظریہ یہ رکھتے ہیں کہ تدکار تین مارنا فرض ہے میں نظریہ رکھنا کہ تین مارنا فرض نہیں پھر کہ ٹھیک ہے استاد کیا بات ہے بہت خوب اللہ اکبر بچارے کملے سکولی اپنی جان یہ گل سنا کے بچیا خون گرما کے لے فسال عوام گاٹے فٹ رسم بھی کر کے کہنا یہ قبضہ قدرت چیری جان ہے اگر پاک حسین اہل سنت و جماعت دا صحی مذہب دسیا جائے فساد نہیں بچارے لڑکے نوجوان نہ مرادو جہی حقیقت چھپی پی ہے جو جھوٹ ہے وہ سامنے میں جہاں جی بھی سنتا وہی اٹھ کے آتا ہے میں حسین بنوا اور کمی پہلے حسین کا مذہب سمجھ خیر اگے چلیے سونے علی سرکار دا مذہب دس دن چلنے تھوڑے سامنے یہ گل جے کرنے والے نے کہیں نہیں مام حسین دا مذہب سے لڑنا فرض ہوں ت بارے دسنے یہاں کا مزابا پڑا کی ہے ظاہر بات اجان کی جب گل کرتاب حوالہ تو نہیں ہونا پھر کی ہونا مشاہدہ موائنا جو اکانکتے جی جو سنتے کھڑے جے وہ حوالہ پیش کرا یہ جو یہ گلا کرنے والے نے مذہب آپ لگا ل مذہب سچی دسیا جی تلک کے بادشاہ جدوں کا بنے بدکار ہیں یا نیکو کار جھوٹ نہیں بولنا یار سچی سچی بدکار امام حسین لگتے نے اپنے وقت دے سچی دسیا جی مولبی ذاکر شیا سن کدی یہ لڑتا ویخ فرض لڑنا اٹھو اٹھو نکلو لڑیے یہ تے حرام سمجھتے ہیں नहीं ते भरावा अगर उधर बहाना पेश करन साथे को बंदे कोई नहीं मजबूर हैं ते है पुत्र तू ते 72 इमाम हुसैन दस नरे को बहात् नहीं निकलते बोलो तो सही, सही, सही ये ते एक पीर दे अपना कुंबा जाटा करो तो बहातर तू बच जाना नहीं बदना اسلے گڑے کر جی اسلے عرص کے موقع کٹھے ہوتے ہیں مرید نے پیر گین کی نے, نے کیا بہتر نہیں بنے ہالے تک جی اے بہتر ہیں بہتر تو زیادہ نے تو کیا اگوں حکمران نیک نے وہ بڑو لڑتے نہیں جے इमाम हुसैन का मतलब दस लड़ना फर्जी फिर लड़ना फर्ज समझते हो कि नहीं समझते हो फर्ज हराम समझ इमाम हुसैन के दुश्मन बने जे फर्ज समझते हो लड़ना भड़व्य तो उठो हां जी جڑا سنڈے ورگا رچ ورگا کوئی تیر مولبی پیاپڑک ہوا مسینتا بان پڑھ چل سا اٹھ بئی ماں یزید نے نمال چڈی آرے گھروں سابت کرنا بھائی کن کن چی دا دے دے دے رشتہ دار برادری حکم حکومت والے کنا پھڑ کے لے جا وہ قرآن دا جی مخالف سی وہ فرو تھے کنے مخالف نے لڑتا کیوں نہیں معلوم ہوا سجنا آئے مکار جان دے نے جو جھوٹ ہے وہ لوگوں جو حق ہے وہ لکائی کڑے آ منم اسدی کر کے نبی شریعت دے اندر حکم رانا نال لڑن دی اجازت دی جے چشتی جیل دے اندر دس مہینے رہ سکتا دس بندے بھی مار سکتا للکار للکار کر دے بمبر اگتے بے کے چشتی بھیمبر اگتے بے کے چشتی حق بیانی کر دے میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا بل اجالے इना धल्या सिपाही फूर्सी निकलती अल्लाह फो करमी वूर्सिया निकल तो मैनू फेर आई हालांकि मैं मिस्कीन बन रहा अगला तेरे सामने की मखी नहीं मारी कदी मक्खी लगन अगले जानते ने سا اشارہ فرما رہے نے نت تو تاج میں نئے لشکر و سپاہ ہم ہے ن تخ تو تاج میں نئے لشکر و سپاہ ہم ہے جو بات مرد کلندر کی بار گاہ ہمیں ہے ریام غیرت غیرت در غیرت حضرت لاما مولانا مفتی فضر احمد چیشتی تھا پیر خواجہ محمد شفیع چیختی لجبا توجہ ہے سونے معلوم ہویا ہے ہوا امام حسین دا مذہب دس دن اپنا مذہب دے خلاف بنایا ہویا ہے ہاں جی تا نہیں اٹھتے دے لڑتے آ دلیا منافقت بھی کرنا امام حسین کرنا شرم نہیں ہوں دی کوہستانی ریچھ جو ہے نا اس کے بہتر تو گھر میں پورے ہیں نہ بھی اون وہ نو پاڑو سے بہتر نکلنے کنجرا مرنا گلے اٹھ لانتی نکل بار تیرے اندر میں جگٹ دا خون رکھنا تیرے اندر بھی دلیری میں پائی ہے اور کتیا تیرا سپاہی پوسیاں چج دکھ پا کے بولنے کا چجریا تیرے اندر سید کا خون ہوں جھوٹا میں मैं بیٹھا مینو کسی جگہ دے کو سدے ہاں جی اور حکومتی انتظامات پورے ہو بہجے سامنے مکر و ذات دی کر کے کرنا قبضہ قدرت میری جان پنجم منٹ تو اتنے جان دیا میرا نقار ہے سجنوں اور مذہب شیعہ دا شروع کرن لگا شیعہ دا مذہب شیعہ مذہب دی کتاب سب کو اچی تو دوسرے نمبر دی اچی سی ناہج البلا دوسرے نمبر دی رسالت الحوق کتاب شنا کتاب امام زین العابدین کون نے بولتے صحیح امام حسین پاک کے بیٹے بیمار کربلا جنہوں آخیا جائے کہ شیا مذہب والے کہ امام زین العابدین نے خود کتاب لکھی رسالت الحقوق اس امام زین العابدین نے حق دسے نے بادشاہ دا حق ریا کیئے ماں باپ دا حق اولاد پہ کیئے استاد دا حق شگرداں سے کیئے ہم کا حق ہم ہمسے کی پتہ نہیں کن حق امام زین العابدین شیعہ مذہب دے مطابق یہ کتاب کنہیں بولو اور لکھی کن امام زین العابدین ہوں آپ اندازہ لگاویں بھائی امام زین العابدین حسین پاک کا پوترے پوتر نے کربلا کھلو کے ابے دا مذہب سمجھیا ہونا ہے کہ نہیں یار بولتے جلال پور پی بہادر دا گڑھ سی تقریباً تقریباً تقریباً پچیس یا تیس ہزار دا مجمہ سی نیٹ سے ویکھ لیا جی چارے من شیا کھڑے سن تقرید کر کے گیا اند آ یار عجیب گل یہ دو گھنٹے بولیا رہے ہاں ستا نہیں لگا اگلی گل سن انہیں آخیا جا سچ اس دن زندگی ایڈا سچ زندگی کدی نہیں سنیا بہادر پور اٹھاسی چک ہن اندازہ لگا شیا امام زین البدین فرماند جو پہلا امام زین العابدین آبے کی بارت پڑھا گا جی انہیں لکھی ہے شیعہ نے وہ پڑھ کے سناوا گا پھر عجیب گل آران کا شیع ہے سید ہے سید قبانچی سید حسن قبانچی شرح ایران کو چھپی کتاب میرے سامنے پئی ہوں پہلے سناواگا کہ امام زین العابدین نے بادشاہ دا حق کی دسا بولتے صحیح نا <تصفح> بڑوے تیرہ سو سال چودہ سو سال تو بعد پتہ لگ گیا حسین کا مذہب ایسی حسین کے پوتر پتہ نہیں لگا لکھ لال سنو توجہ ہے مرو آپ نظر مارو ویک لکھا کی لکھا ہقو سلطان موٹا لکھا کیا لکھا کیا موٹر حق, حق, حق, حق, حق کیا حکور سلطان بادشاہ رعایت کی حکر سلطان سلطان وان تخل سل سیاح وہ اللہ تماہ کدبو سے تد ید فتک بابا ہلا کے نف سکھ وَتَلطَفْ لِإِعْطَائِهِ مِنَ الرِّضَا مَا يَكُفُّهُ عَن قَوْلِ يَضُرُّ بِدِينِكَ وَتَسْتَعِينُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ بِاللَّهِ وَلَا تُعَاذِهِ وَلَا تُعَانِدْهُ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ أَقْتَحْتَهُ وَأَقْتَتَ عققت نَفْسَكَ فَعَرَّضْتَهَا لِمَكْرُوهٍ وَعَرَّضْتَهُ لِلْهَلَكَةِ فِيكَ وَكُنْتَ خَلِيقًا تَنْتَغُونَ مُعِينًا لَهُ عَلَى نَفْسِكَ وَشَرِيكًا لَهُ فِيمَا آتَاكَ مِنْ سُوءٍ وَلَا قُوَّةَ سبحان اللہ آراب بجم بٹھا لو نہ چیر اربی پڑھے گا تو اور جسے تبصرہ کرا گا اربی ہزور کے جوڑے پاک تو ستکار بھی آخر گے جی ہو پتہ نہیں کتوں کھیل توجہ خلاصہ یہ ہے امام زین اللہ بدین فرمانے بادشاہ تیرے واسطے آزمائش ہے لڑنا تے لڑنا رہا جھگڑا بھی نہ کری نہیں آپ نہ فرمان بنے گا نہ فرمان بناوے گا ہوں جا شرا لکھن والا اللہ کبن سی کیا کہتا ہے حسن کبن کہتا ہے اللہ ہو اکبر امام دا خطبہ یعنی یہ تھے کلام کافی لما ہے نے ایک ایک لفظ کر کے شرح کی تعظیم کریں ظاہر باطن او دا خیر خاروہ دلا بھی نہ کری کانڈ پچھوں بہ کے انہوں بھڑا نہ آکی ہوں یہ شرح کردے لکھدہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصبوا الولاد فإنهم إن أحسنوا كان لهم الأجر وعليكم الشكر وإن أساءوا فعليهم الذنب وعليكم الصبر وإن هم نقمة ينتقم الله بها ممن يشاء فلا تستقبلوا نقمة الله بالهمية والغضب واستقبلوها بالاستكانة والتضرع شر لکھا سراندی دی شرح لکھتا بزا لکھ, لکھ حضور نے فرمایا اپنے بادشاہ حاکمانو برا نہ بولے آجے اگر وہ نیکی کر شکر لازم انہاں انہوں اجر لبے گا اگر برائی کرن کردکار توجہ اگر او برائی تے سزا وہ پبر واجے دے بولو تو سی جی وہ پہلا اپنے بین دی سزا وہ پے تبر ضروری ہے وہ اللہ کا انتقام ہے اللہ بھڑے بندیا کو جسے بدلا لینا چاہتا ہے اس لئے بھڑا بادشاہ وہ بادشاہ سزا بدلا ہے فرمایا اللہ کا انتقام جڑا او وہ مقابلہ او دا سامنا غضب غصے نال نا کر نیاز مند پیاما دس دتا ہے بادشاہ پھیلا بھی جھگڑنا تے جھگڑنا کنڈ پیچھوں بہ کے جلا بھی نہیں کرنا مرو <سلام> ادھر ویک مزید وضاحت آستے نا جی شیعہ مذہب دا سب تو وڈا وکیل تے ترجمان جنو خمینی نے اکھیا کہ جو باقر مجلسی سڈے مذہب نو بیان کرے گا سانو تسلیم مننا کے ضرور باقر مجلسی کا با, با, با, با با. والد ابا تقی مجلسی تقی مجلسی دی کتاب دکھانا ہر کے چشتی چشتی حق بیانی کر دیر چونکتی سونا ہے سونے اللہ بہار الانوار جن نے لکھیے ایک سو دس جلد کی کتاب شیعہ مذہب اس دا والد اس دا ابا تقی مجلسی روزت المتقین فی شرح ملا یحضرہ رح الفقی ملا یحضرہ رح الفقی ان کی حدیث دی کتاب ہے اس دی شرح لکھی سو یہ بارہ جلد امام زین البدیلت الحق کی یہ بھی شرح پہ کرائی پیا حق دسیا بادشاہ کا مت کوئی سمجھ نیک تے سالے بادشاہ دا دس رہے ہونے نہ مجلسی وضاحت کر چی ہوں سلطان امام زین کلام دا ظاہری مطلب جا سامنے آتا ہے کہ امام صاحب ظالم بادشاہ کی گل کر رہے ہیں نیک بھی نہیں کر رہے توجہ ہے سہی یار اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد اثر کرے نا کرے سن تو لے میری فریاد نہیں کا طالب یہ بندہ آزاد کی جملے نے لے اللہ یا کہی نہ تو کئی مجلو سیبیا لکھتا ہے امام زین کی دی گل کا مطلب بادشاہ دے خلاف اٹھی نا بادشاہ لڑی نا جی لڑے گا انہیں تیرے تے تیر ظلم کرنا پر زلم کرایا کنے اگر لفظ نہ ہوا دینا کہ امام زین العابدین آبدین کی گل کا مطلب نہ تھی تو اٹھے گا ظلم کرے گا ظلم کرے گا مجرم بنے گا کیوں ظلم کرایا اندازہ لگا لے جنہ مذہب ظالم بادشاہ دے خلاف اٹھے گا بدکار دے خلاف اٹھے گا لڑے گا بادشاہ کرے گا یہ اٹھانا مجرم بننا یہ نہ اٹھتا تو ظلم توں کرنا لہذا یہ مددگار زلم دن آپ ہی اندازہ لگا ل کہ شیعہ مذہب نے یہ کہہ دیتا کہ جیڑا ظالم حاکم دے خلاف اٹھے گا یہ مجرم بنے گا اٹھن پھر تے, تے مطلب صاف نکلیا نوزو بلا من منزالک ہزار بار نوزو من ہے کہ امام حسین اٹھے اٹھ کے, اٹھ کے تے لڑے لڑے مجرم حسین بنے کیوں شیعہ مذہب کہہ رہا جیڑا اٹھے گا ظالم بنے گا مجرم بنے گا کیونکہ نے کرایا دشمن حسین ری سالت نارا, نارا غوثیہ استاد محترم مفتی اربازم اسلام امام الرت مفتی محمد فضل احمد چشتی چمبر چشتی ہکانی کر دیر چی سونا چاہیے سرکار گل مذہب کے پاس رکھنے پاک حسین پڑپوتے امام جعفر صادق والے چالیس سال ہو گئے موبائل چڈیا میں فکیر کتاب محنت برابر ہو سکتا ہے کیا بات سبحان اللہ مر ہا با امام جافر تھا دک فکا جعفری امام جافر تھا دکھ تو آئی جی میں دعوی وہ مطابق بولنا امام زین شیا مدب شروع امام جافر سادق دی گل لکھی او بھی سنت کے نال لکھی ارادہ ہوے تو سنا اللہ مرحبا بول بول بولے سبحان اللہ, اللہ, کیا, اللہ, بات اللہ ہے کیا بات ہے صحیح فا سجا دیا سفا چھبی ستائی امام جعفر صادق ابو عبداللہ اللہ انہوں کی کنیت ماں خاراجا فرما رہے نے ماں خاراجا والا یخروج منا للبیت علاق میں کائ ناج فاض المن اور امام جعفر صادق نے فرمایا مہدی منتظر تو پہلا مہدی منتظر تو جی انہ نظریے امام پرانا پیدا ہوئے چھپے ہوئے نارم قیامت کےڑے آن گے شیعہ مطلب امام امام جا فرسٹ فرما نے ماہی منتظر دن تو پہلے جا میرے زمانے تو پہلا کسی بادشاہ خلاف اٹھیا بعد اٹھے گا ساری آہل بیت کا ظلم ظلم او آشا حقا حق, حق اٹھا مصیبتیں پس جائے گا اٹھنا سیدان شیبت بن جاوے گا لہذا اٹھنا نہیں لفظوں سے بھی غور ہوا ما جا علم بندہ سمجھے گا سیگا ہے پیشاں جڑا اٹھیا والا اٹھے گا پیشہ جڑا اٹھیا اللہ ذرا بولتے سہی جی امام حسین اٹھے ہوں جعفر صادق اپنے پڑ اپنے نانا جی سرکار اپنے دادا جی سرکار دا مذہب امام جعفر صادق نے نہیں سمجھنا سی جے جی امام حسین نو ویخ لڑن فر کے سن اٹھے سن یہ کیوں فرمایا ہے جہرا پشا اٹھا ہے وہ بھی عذاب بن جائے بن گیا ہے جہاں گاؤں اٹھے گا وہ بھی عذاب بن جاوے گا मालूम होया इम जाफर शादक मजहबा उठा जे उठ पे वास्ते आदाब बन जाएगा शिया आदाब बन जाएगा सैयद शिया आदाब बन जाएगा اللہ اکبر اللہ اکبر کیا بات ہے شی مطلب کتاب جنیاں بھی اہل بیت دیا روایت نے سارے شرح تقریباً تقریباً میرے خیال دے دھبی جلدا کنیا تی جلد کنیا جلد تیسری چو بخان لگا بولو ذرا درا کنویں تیسری لا سویا جہاد امام جافر نے فرمایا میں اپنے دور جہاد صرف تر چیز سمجھنا ایک حج دجا عمرہ تیسرا پڑوسی کا خیال رکھنا اللہ لیکن سن لے کہڑا دور سی خلیفہ منصور منسور دور سی کا دور سمام جافر صاحب گوئے نے خلیفا بو جافر منسور ابا سی جو ہیں اے بھی سید سال امام حسن پاک کی اولادوں حضرت عبداللہ اللہ دے دو بیٹے پاک حضرت محمد حضرت ابراہیم تین فڑ فا... کے جیلے سٹیا طرف طرف کے شہید ہو گئے پانی کھانا ہر شہ اس کے باوجود کیتا ہے سید نے لیکن پھر بھی امام جعفر صادق فرماندے فرمانے میرے نزدیک میرے دور جہاد بادشاہ کا لڑنا نہیں صرف حج کرنا امرا کرنا پڑوسی کا خیال رکھنا واہ واہ واہ کیا جی آ... تھے دی, دی؟ کسے زاکر دی گل کرنے کی جا لو ہے جس تو بات بولن گنجائش نہ رہے اٹھارہ جلد بھائی کیا میرا کل اٹھارہ جلد سفر نمبر تین سو چوتالی امام نو کسے بندے دسیا جفر صاحب نے, صادق نے صادق فرق تھوڑا وہ جہاد نہیں سمجھتا فرق جہاد جعفر صادق نے جواب دارو بلا و جہلہم فرمایا کمال ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں میں جہاد فرض نہیں سمجھتا میں سمجھتا ہوں لیکن ان جاہلوں کے جہالت کی وجہ سے میں اپنا علم نہیں چھوڑ سکتا اللہ اللہ اکبر اکبر ان جاہلوں زیدی جاہلوں کی جہالت کی وجہ سے میں اپنا کی مطلب تھے باقر مجلسی پہ لکھا لیکن جہالت باقر مجلسی پہ نے جواب دیتا میں فرض سمجھنا لیکن شرطان ان شرطان جہل نہیں جان میں علم والا جاننا پہ اندازہ لگا لا سید خلیفہ منصور عباسی تڑف رہنے اس وقت بھی ہلے جہاد شرط بادشاہ لڑ دیا شرط مذہب جعفر فکا جعفری سنا رہے تھے فکا ول پہ آوا گا نا لے میں لو ایس <invoke> جلد جلد، جلد، جلد، جلد، جلد. اس مذہب کا آخری حوالہ سنو کیا بات ہے میرا کلو جلد چھبی اس نے اندر کیا فرمایا امام نے سنا جی سبحان اللہ کال کلو رائے تین ترفا قبل قیا ملکائے میں پھنسا ہے بوہ تاگوت بدو مندو نل ہے جل سفا نمبر تین سو چوبیس چھبی امام جعفر صادق نے فرمایا جیڑا مہدی علیہ السلام دے سلام تو پہلے کسے بھی بادشاہ دے خلاف اٹھے گا تاغوت یعبد من دون تاگو شیطان شیتان سمجھا اللہ اکبر ہوئے ہوئے ہوئے کی سمجھے جی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سبحان, اللہ سبحان اللہ اللہ ان سبحان اللہ کیا پا دل گا واہ کی زندگی نہیں جنہوں کا خواب خیال بھی ہے. اللہ، آیا اللہ، بولو دے سی نار تقبیر نائ ن تحبی ناریا بہان ساڈا ایک دم سجنے او لکھ دم ویری ایک دم سجنے ساڈا لکھ دم ویری اسا ایک دے مارے مرد ایک د پچھے जन्म गवाया गवाया एक दे पीछे असा जन्म गवाया चोर बने दर दर दे قدر کی جہان جڑے محرم نی سر دے باہو جڑے تالب سچے ڈر دے ਤੇ سونا تھکی گلیں ਸਜਦੇ ਹਕਦੀ فی نل سجدے تھکتی گلیں کر دیں فل نل سجتے بات چی حضرت مولا لاما مولانا مفتی خود نے سجنا آ ہوں تیرے مذہب ن شروع کر لگا مذہب مذہب کے چار امام مشہور نے ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد چاریاں فکا چاریاں کتاباں کڈ کٹ کے گا کتاب بھی ہر مذہب دی آخری وکھاوا گا امام احل احل امام سلت امام سلت امام اعظم <ترج ابو حنیفا تاری فا ہنسی در امام مشہور نے امام عالم ابو حنیفہ امام ابو یوسف امام محمد تین امام عقیدہ اس کتاب لکھا لکھن والا گنتو خیرا نہیں امام بخاری دا بندہ امام بخاری دا بندہ امام ابو جافر تہاوی محدث, محدث امام بخاری لا سب مذبائ سکا مضبوط سچا لے میں آپ اقیدا تو ہے لکھا فرمے شروع یہ ابو حنیفہ ابو یوسف تے محمد جو عقیدہ ہے میں وہ لکھ رہا ہاں میرے لو میرے سجنا ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہا جا سڈے ٹکر لگے گا نا وہ نہ پچھوں ایت کا رہے گا نہ کسی امام کا رہے گا وہ صرف رہ جائے گا مداریاں آگوں چھنکنے وجا جو گا باقی سونے چھنکنے بجاؤ چار کوئی کمال نہیں زمانہ کتنے پہنچے بولو مرے یہ سین پٹی دنیا کا مشہور کنجر سی بولو دے صحیح مرو اگر جی وہ مرید بیٹھا ہوارا نہ ہو مجبوری آ پیر ہے ہی کنجر میں آخا گل نہیں سمجھ لگی وہیت پٹی قرآن کی تفسیر کر رہا سوگ بنانے سے کچھ ہے نہیں ہاں گل یہ گل ہو فضل ایسی میار کہ گلو زمین والے کٹے ہو سکا سجنا آزم ابو انیفا کا سنو امام ابو یوسف دا سنو امام محمد دا سنو فرمایا فرمایا سڈا کی اسا اپنے بادشاہ حکمرانہ لڑنا جائز نہیں سمجھتے اسا بادشاہ نو بدوا بھی نہیں دے کی نہیں دے رلاحان اللہ بات ہے او سجنا فرمایا والا ندرو ہل اصنے حکمرانہ نو بدو آ نہیں اچھا دعا کرنے اللہ انہوں نے ہدایت دے سانو بھی ہدایت میرے کو او تے حوالے علم کسمزاد کی کر کے نے سامنے ٹاٹا مارتا سامنے آخت نیک کے انہوں پاسے کر رہا اللہ عبر, عبر یقین دے دین حضرت میرے بڑے حضرت صاحب لینڈ کا کمال ہے جنہیں میرے جیسے فدو ایتھے تک پہنچا د ورنہ جی. جی جی. میرے تو پتا میں اللہ میں بیان کرتا وقت تھوڑا ہے. امام حسن بسری جی مولا علی کا خلیفہ جڑا جی تھوڑے سنی مذہب مولا علی کا خلیفہ چشتی مذہب کا سلسلہ چشتی سلسلہ باب فرید وہ خواجہ حسن بسری تو مولا علی تک پہنچتا بات ابن سعد سنا دینا آگے گلتے آگے گلتے آگے گلتے. جی سبحان اللہ. اگلے استاد ایک کو موضوع کی نیا نا جیز نا فرق ہونا ہے. ضرور تو دے نظر رکھنا ہے. اللہ پتہ لگے گا اندر. امام حسن بسری سرکار حالات دے اندر بن یوسف دنیا دا ظالم ترین بندہ استنا اگلیا خاجا سن بترین آ نال چل آپ نے فرمایا حجاج اللہ دی تلوار رب تلوار مقابلہ کرو گے تو کفر منہ لایا جن دین نبی سمجھایا جن دین نبی سمجھایا فضل احمد آیا چی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا ڈر دائنا ہر دائیں گل شیر کر دائنا ڈر دائنا گل کر کے چشتی بمبر اتے کے چشتی کر دے میرا ہے کیا بات ہے خلیفہ جو ہے امام اعظم دا مذہب دا رہا سا فرمان والا نندن جڑے ساڈے بادشاہ جنا چانو شریعت دے مطابق گے اسا انہاں دی فرما برداری کر گے لیکن جے خدا رسول کے خلاف آخ گے اصل پھر نہیں منوں گے کیونکہ لاتا اتل مخلوق فیمسی اتل خال دوسرے لفظ چنیا لڑا لڑانگے بھی نہیں پر حق آخ آواہ سا کلنگر اکبال بولے اللہ دے فضل میں انج نہیں سناواگا میں شیر پڑا بال uh -oh. بولیار... hey. hey. hey. رو لگ پہ پتر جا کے ماں دے گا پہ جائے ہاں اما کوئی بلا چینے میں آئیے کسم داتی کر کے بڑھیا کو سکانی ریچھ کا شیر پڑنا ایک بنے فرق دس پوے میری زبان و شیر سن دلیا کلتا مارے نہ دے سور خدا نے تو شیر پڑنا ایک پنجابی کی مثال ہے بڑے رول چپ چنگی بڑے رول سدا کلندر اقبال ہے ہزار خوف لیکن زبان ہو دل کی رفیق ہزار خوف ہو لیکن زبان دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق شیر سنت ببر شہر اسلام پاس اسلام امام الغیرت مفتی عرب و عجم استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد بدرآباد جسٹس ڈردائے نہ ہر دائیں گل کر کے چشتی بھمبر کے چشتی حق کر میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا جو ہے واہ واہ واہ سبحانفی مذہب ہوں مالکی مذہب والا کیا بات ہے واہتا جی کتاب لے کے نک نر واہ سبحان اللہ جی او ہو اللہ او مرحبا سبحان انوادر امام ابن ابھی زید کدو کا بندہ ہے کی مذہب دا تین سو چھیاسی وفا تین سو چھیاسی چودہ سو سال ہزار سال تو بھی زیادہ سے قیروان کیڑا علاقہ ہے تھوڑا تعارف کراو سی دعا بھی شان حضرت ماویا کا دور حکومت سی مغرب دا علاقہ مغرب اندرس قیروان قیروان حضرت موبیا کی فوج لڑ رہی سی توجہ قیروان ایک جنگل بہت بڑا جنگل سی ہر برا جانور سن آپ دی طرف حضرت مواویہ دی طرفوں جڑا فوج دا وڈیرا سی امیر سی میں جنرل نہیں آخا گا اسلامی گل پہ کرنا اسلامی زبان بولوں گا بول مر حضرت یہ صحابی رسول نے خلیفہ حضرت من آپ دا ارادہ شریف بجو گھر جنگلے کھلوتے آپ کے خاتمہ فوجی آرد کی ہزور یہ جنگل بڑا خطرناک ہے ہر موزی جانور आपने फरमा खलो जो किनारे ते खे के फरमाते ने जानवर इलाका छड़ जा वो जंगल का मैं मिशी ने मोहम्मद की उम्मत मसा जगने आओ जगने वेखे आओ हर जानवर अपने बच्चे लेके جنگل تو نکل گیا جہرا شہر اس شہر دے امام دی کتاب سیاست معاویہ کا مو شان صحابہ مبر اُتے بہ کے چشتی بھیمبر اُتے بہ کے چشتی ہک بھی کر دائیں میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا اللہ ہوجہ ہے اندروازیاداد جلد ہاں اندرواز جلد دوسری وا, وا, وا. سبحان اللہ. سبحان توجہ ہے سبحان اللہ مرحبا مرحبا مرحبا نمبر 416 واہ واہ واہ واہ سبحان ہائے ہائے دوسری کتاب الجامع یہ مسائل المتوانا بل مختال تھا اللہ ہو اکبر اللہ ہو وہ کو حصہ نہیں ریچ صرف اس کتاب کا مطلب بتا دے میں ناک کٹوا دوں گا یہ نام ہے یہ نام ہے صرف نام کا مطلب بتا مطلب واہ واہ واہ واہ اس کا باپ نہیں بتا سکے کیا بات ہے گجرا جتے کھائیے اتے پونکیے ہوئے کجراباد کالا مال ایک بر وفاجر من بلا امام مالک فرمانے نے بادشاہ باوے نے گوے باوے برا نال رل کے کافر نال جہاد کراہ کیا اللہ اکبر اللہ مرحبا جیڑی انہوں نے دونوں کتاب چل اے لکھی ہے نا وغزا ابو ایوب ال انصاری معا بن معاویہ بادان تو ملا توقف ہی حضرت ابو ایوب انصاری حضور کے میزبان وہ حضور دی اونٹ نیچے دے گھر جا بیٹھی تھی ہز نے فرمایا چڑھ دو کسی پکڑے نہ کوئی ہا دور تم من oh, oh. آح, میری اوٹنی اللہ oh, oh, oh. yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. کے حکم جتھے جا اس نے گی ابو او بنساری اصل واقع ابن تر ساتھ لو لمبا اتنے مختصر رہے جب نہ عمر نوجوان سی اس دیا جنگ دمیر بنیاب بنساری اتنا سوچا یارے بال جا ہے نہیں یہ اللہ چاہیے خلو گئے رک گئے بعد فرما نے وہ چھ تینوں کی لگے کوئی چور ہے کہ بڈا ہے لڑنا بادان تبقہ دبک کیا بات پہلا تو پہلا کچھ سبھار رکے بعدش شرمندہ حضور خدا جہاد میں پچھا بیٹھا کی گلتی کر بیٹھا توبہ شرمندہ ہوئے میں سمجھ ل گاٹے ڈھگے ورگے ہو جان تیل میں آ جا سگوں گاٹے سک جان تیل مر ہاہ واہ واہ واہ واہ واہ سبحان اللہ نہیں گئے توجہ میرے سونے آن! میرے آقا آخار نے بخاری بچہ ہے حضرت اسامہ بن زید حضور دے منہ بولے پتر دا پتر حب بن حب سیرت کی کتابوں میں کہا جاتا ہے کے محبوب کا محبوب محبوب اسامہ بن لو سن لوک سن پنجابی لوکے سن اللہ حضور نے فوج دا امیر بنایا سال اعتراض کیا چھوڑے حضور نے فرمایا دے والد بھی اعتراض کیا سی مینو دا والد بھی پسند ہے پسند ہے اللہ رحمتہ wow. سچی دس لو مسلمان میں اپنی گل کر رہا یا امام بڑا ہی بچہ ہونا جہاں چیشتی پترا تین دلیہ جدو امام احمد رضا مسئلہ دسے گا وہ ابو حنیفہ کہہ رہے جو میں دس رہا تیرے سامنے ہاں میں مجرم بنا حوالہ غلط ہو رہا ہے پھر میں مجرم میری گل نہیں سمجھ رہا ہے لو جی مالکی مذہب ہو گیا شافعی مذہب سبحان اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ شافعی مذہب کا عقیدہ جس کتاب میں ہے اس کا نام ہے علی بانا کس کی ہے او ہو ہو دنیا کائنات عرب آجم سب جس کو مانتے ہیں امام الحسن اشعری اللہ تمہارے ہنفیوں کا عقیدہ عقیدہ تحاویہ میں تھا وہ دکھا دیا شاہ کا عقیدہ عالبانہ سے دکھا رہا جو سبحان سبحان ہے سبحان اللہ اللہ تدلیلا من رروج علیہ مزاج و حرمن ترکل استقام اب و ندین و بے انکار الخروج بیف و ترکل فرمایا جڑا بندہ بادشاہ پہلا بنے خلاف جنگ واسطے اٹھے اتھی دے او گمراہ سمجھنے بولو اور اگلے اگلے لفظ سن اور جا تلوار لے کے اٹھے سیتنے اسان گلتا آنے انہیں تھے ایک نقطہ سمجھانا علمی ایمانی ایفانی روحانی اللہ اکبر دل تھر جائے کدی نہیں سنیا انہیں اللہ یہ نکتا کتابیں لکھیا بھریا اللہ لیکن دنیا میں اس کی پہچان اس ناچیز نے کرائی کیا وہ کون سا آئے کون سا نکتا ہے چڑھو ایک کون سا فتنا ایک ہندہ جہاد دونوں فرق مسلمان لڑن جہاد ہے مسلمان آپس لڑن پام نیک برے کی گل پھر فتنہ فیتنا ہے جہاد نہیں کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ واہ واہ واہ واہ مرحبا مرحبا سبحان اللہ تکبیر رسالت تقبیر نارائے رائے تحفیر نارائے غوثی مولا علی سرکار حضرت طلحہ زبیر جمل فتول باری میرے لکھا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں فتنا جمل نہیں کا نا حضرت عبداللہ بن زبر اٹھے یزید کے خلاف ابو داود میں لکھا ہے فتنت الزبیر فتنہ تو عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن کا تھا. دا کی مطلب یہ گل دا پک مطلب نہ ہو, ہو جی دا ہوئے. کی رہا دے کہ حق کس منے میں دا پک نہ تے جہاد کنو کہ پک ہوا کر کے کے تا کر امام اشاری فرما رہے ہیں کہ فتنے دن جیڑا لڑائی نہ چڈے اچھا سمجھنے ہاں یہ غلط ہے برابر توجہ ہے بولو بولو بولو بولو لو جی شافیا کا مذہب آ گیا ہو گیا اللہ اکبر ہمبلی مذہب غوث پاک میرا بول بول بول یارویں آر حسین دی نیاز پیتی غوث پاک دی کھیر تھی جانے نہ حسین کے مذہب دا پتہ ہے نہ غوث پاک کے مذہب دا پتہ ہے ہوں میںسا پہلا ہاؤس پاگ دے امام تجو ہے میں دعوی جب وکھاوا گا آخری گا تاکہ اگلا اس کو گاہ ہاتھ مارے بڑے بھی آن نام ہے سو کے نام ہی امام احمد بن حنبل کے مذہب عقیدے کی پہلی کتاب ابو بکر خلال رضی اللہ عنہ امام احمد بن حنبل تین سو گیارہ اچ مفا سے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی باب الانکار علی من خرج علی السلطان بادشاہ خلاف جاٹے لڑنے گلت کہنا کہنا غلط کر رہے ہیں پورا باب ہے پورا باب ہے صحیح اگے فرمایا تو ابا عبداللہ اللہ یا کپسی دماغ ہے جو ان کے خلوج انکار شدید امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نو بادشاہ کے خلاف اٹھن دے کے شدید انکار فرماتے تھے خالی انکار نہیں حالانکہ حالانکہ یہ امام مظلوم ہے ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے خلیفہ معامن ہے اس دے بعد والے اس دے بعد والے تر خلیفیا ان جیل چ رکھے اس دے باوجود جب آپ کٹھے ہو کے غلام، بہت امام سب کا امام ہے نا تو تھے لڑیے آپ نے فرمایا نہ جائز نہیں ایک فتنہ ڈکو گے ہزار فتنہ پیدا ہو جائے گا ہزار جب یہ بصیرت والے لوگ سن پھر فتنیاں تو بھی بچے رے سن کہ نہیں ہوئے وہ ایمان افروز لوگ سن اچھا ہوں بٹ ایک حوالہ سٹاں کوئی گلانی بنتا ہے روس پاک کا مرید بنتا ہے اور اس پاگ سرکار کی یارویں کھانا حوال ہے کہ روس پاک یارویں اپنا اے روس پاک دی کتاب ہے ہوں سچی دسیا جی روس پاک میرا حسنی حسینی سید انہاں امام حسین کا مطلب سمجھا ہونا کہ کوئی نہ وہ بولو تے صحیح سمجھا ہونا جڑا کجر آ کے نہیں سمجھا چھتر بھی مارنے چاہیے چاہے کوئی استانی رچو گے چاہے برفانی رچو گے وہ آلو سننا اج مارو کتاب کا نام کیا ہے جس کا مشہور نام اپنی کتاب یہ بابی لوگ سنیاں دے خلاف حوالے دیں ہاں ہاں ہاں اگوں بدھو سر سڑک بہ جائے کوئی کری ہو جلی کا پوترا بابی سوال کرے تو مسکین کو لیا جی اسی کتاب جس گل او چنیا انفیا کے خلاف جی اسی تھا تو نام وکھاوا سنیا دے حق میرے چیشنی راتی صفحہ نمبر ایک سو چودہ داروی بیروت لبنان بھی چھپی گوش باغ نے فرمایا لفظ لفظوں کے غور کر و سنت آجماؤ السلمی خلف گلے پر لفظ آنت سارے کی لفظ کی کی لفظ نے اہل سنت ساریاں اتفاق کیتا ہے گل پہ بادشاہ کی گل مننی ہے جیڑی جائز ہو پیچھے نماز پڑھنی ہے بھامے بادشاہ نیک نے ہویں بدکار ہو مروئے وہ مروے وہ نو شرم نہیں آتی وہ نو آپ سید بھی کہی جخ لانت تو تے سید رہے ہاں اج دے بابے گولی شاہ بھی تے لکھ لانت میرے من سے اصل گولے پولیا نہیں منتے ازا من شریت تھ مانے روز پاک نو جگ من اور آپ فرماتے ہیں اہل سنت اجما اہل سنت نے اجماع کیا اتفاق کیا بادشاہ حالت سمے بر بر بر اہل سنت کا اتفاق ہے بادشاہ حکمران نیک ہوے یا بدکار ہوے جدو نماز پڑھاوے سنی پیچھوں پڑھ جائے اتفاق ہے اگر نہیں پڑھے گا تو خارجی شمار گا سنی نہیں رہے گا آئے آئے آئے آئے آئے بولو مرو بولو کی کہہ رہے رہا بلکہ سن یہ تک سات لکھا کہ جن نے انہوں دے پیچھے پڑھ کے دوبارہ لوٹائی وہ سنی نہیں رہے گا کی سن رہے ہو کی سن رہے ہو میرے سامنے کٹ لیا जड़ा चूचा वक्त तो पहलों बांग लग पा कबलान मेवा बाग बनता अंगूर पहले पक लंगूर पकड़ तो पहलों जड़ा पहलों मेवा बनने लग पंजर मेरे को लिया سمجھ نہیں آ رہی دس غوث پاک میرمت اتفاق ہوا نماز پڑھا پیچھے پڑھنی پی غوث پاک غوث پاک خود جو لکھ رہے ہیں انہیں نہیں پڑھنی ہوں اتے لطیفے دی گل سنا اے یزید والا مسئلہ کیون اٹھا جی میں تحقیق کی میں لود رنگ علاقے تقریب کی تھی کہ میں آیا امام امام اگر برے تو جماعت کا وقت ہو گیا نماز پیچھے پڑھ لو اکیلا پڑھنے سے افضل شامی وغیرہ اور میں نے ساتھ کہا کہ امام حسین نے یزید کے پیچھے نماز پڑھی تھی خستن تنیا میں وہ تھے ایک خود ایکسپریس بیٹھا سی جا رولا پایا ایک مولوی آن صرف اور صرف تسی سونا ٹوکر کوا جو مرضی اخوال <YO> آ کوا لو ان کھانے والی کھانے والی انہوں نہ سدیا چشتی چیشتی پٹڑی کجر ایسپریس دلیا تیو سمجھ رہے حسین جزیر کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے جہا آسین تک استا اہل سنت کا اتفاقی مذہب دس بادشاہ بدکار ہو نماز پچھو پڑھنی پینی ہے حسین اہل سنت تو باہر یا اہل سنت لے نعرہ تکبیر نعرہ رساد نعرہ تحقیق ملوڈے کنجر کے عوام تے جڑے یہو جہ سور سد کے پیا شرم کر کتے سن لے یہ کنجر غوث پاک میران اپنے بابے حسین دے مذہب دا کوئی پتہ نہیں وہ فرمارہ نے سنیاں دا اتفاق کے بادشاہ بدکار ہوئے نماز پڑھنی ضروری لوٹانی بھی نہیں کنجرا تو کہ حسین نے جزید پچھن جزید گستا کافر ہو گیا لکھ دی لانتے پڑھ لکھ دیتے جمن کے کنجر ہر بھن جتی کے سردار نے کسم ذات بھی کر کے کہنا कोई भैन यकी छबर देख के एडा परेजगा रुपया बनता कोई चिश्ती कहता उसने जीते पिछड़ा पटड़ी तो, तो उतरती है जंगली जा कुत्ता जारो जेड़ी पटड़ी दे तू साजे अल्लाह मेनू कभी चलन ही ना दे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 کرتی سونا میرا چی ستی سونا چنا بل اجالے چشتی نظریے ہو جلو چشتی نظری آکل والے بہ جانے اکلام والے بہ جی سامنے آد میرا چٹی سونا میرا چی س ہوں میں جشتی... <تصفی> <اور تصف> <صف> <تصف> سارے ماما دا مذہب دس دتا شیعہ دا بھی مذہب دس دتا آلے ویل کا دا بھی دس دتا ساریا دا کھول کھول کے دس سارے لڑنا بادکار نال حرام سمجھنے میں جنے جڑنا فر سمجھتے سن حسین تو صاف مذہب پتا لگا نوز گلا سارے امام حسین دے مخالف ہو گئے امام حسین نو حرام کرنے کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے نے حرام توجہ ہے کہ نہیں دلو میں مکان برادا امام حسین جو صحیح وہ گل کر رہے ہیں مدینے شریف ہی مکے شریف ابد اللہ بن زبر بھی اور ایک دو ساتھ کے امام حسین نت آؤنفے آؤ اصا تحت کرنے امام حسین ٹر پہ پہنچ دالات بدل جمام نے اپنا موقف چڈیا اپنی حکومت بنا نہیں آپ حکومت بنانے کے لیے نہیں گئے تھے کنجرا ہواستے گئے سن بغیرتا جدو خوفے والے سدے پینے بھی باعت کرنے تیت بادشاہ ہوتی ہے بادشاہ مقابلے اور ڈنگر ایسپریس لیکن ہوں پتا کی ہے ओ, برفانی ریچ بھی کہتا ہے برفانی ریچ بھی کہتا ہے میں کہتا ہوں یہ سیاسی جنگ تھی لیکن کنجر سیاست سمجھنا اج دی شرارت میں سیاست سمجھنا محمد بھی لانت جمن ایم آئی دلیہ ایس دنیا کی سیاست نہیں جمہوریت شیتانی سیاست کنو کہ یہ عربی لفظ حضور نے فرمایا ان بنی اسرائیل کا نتسو سمل امبیا فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست نبی کرتے تھے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے کون کرتے تھے اور بولو مرو کیا کہہ رہے ہیں ہمیں بخاری دی حدیث سنائی مسلم دی حدیث سنائی ان بنی اسرائیل کا نہ تسوس اومل امبیا اسرائیل کی سیاست ہونا دے کر دے سن کرتے سنجرا جہی سیاست نبی کردے سن اوہی سیاست علی کردے سن معاویہ کردے سن حسین کردے سن او سیاست کا کی مانے مان ہے بتا ہاتی کر د تاکہ اجانت نیاست دی غلطی نہ کرے مکال ملن ہیں لیکن سمجھیے کریم نہیں سمجھیے جان مال ملک سب کی حفاظت کریے کر سیاست ان سارا کی حفاظت وہی کر سکتا ہے جڑا اسلام کے نبیا کا وارس ہوتا ہے دوسرا کنجر دین بھی برباد کرتا ہے جی اج ہو رہا ہے عزت بھی لٹتا ہے جان بھی مار ہے ہے ملک دے لکڑے کر کر کے ہندوسے معلوم ہوا لانت شرارت برفانی رچ نرارت سیاست کا پتا ہی کجرا حضرت معاویہ جنگ کی تھی بعد ابتدا اچھا مولا علی کی طرف سنی مولا علی اپنی حکومت قائم کام رکھنے کر رہے سن کدے کر رہے سن دلیا یہ سیاسی نہیں یہ سیاسی جنگ نہیں لیکن دلیا لفظ بولنے انداز ہوندے ہوتے نیت ہوندی ہے تو سیاسی آخی جانا ہے اج دے لحاظ نا. میں سیاسی آخی جانا اس مبارک وقت کے لحاظ تیرے جمن پہ لانا تر ٹبر دے لانا کنجرا حرام کھا کھا کے پھٹے دے باقی اور سمجھ نہیں آئی نہیں عبداللہ بن زبیر کی سیاسی جنگ تھی وہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے لیکن لٹنا آستے، یہ تیری سیاست ہے مستفا دینی دی خدمت کرنے وہ فقیر لوگ سن سنجا <سلام> نہ علی دے دن دنیا لے گی نہ حسن ہسن دارے لبے گی نہ معاویہ دے مواوجے دارے گی مولا علی مشکل پشا حضرت عمر نے اپنے دورے خلاف جمبو ویس کے آیا بیٹھا جمبو سعودیہ دے اندر بندرگاہ جمبو دلاکے حضرت عمر نے زمین دی رقبہ دیتا مولا علی نو عمر پاگ نے مولا نے کی اپنے پترا سدیا سن سین پاگ سدیا محمد ننفیا نو سدیا سد کے فرمایا وہ پترو لکھو جو لکھا وا مسنف عبد ال حدیث کی کتاب بات محرم نہیں خا کربلا نہیں لکھ رنت جمن سے ابرارے کھابل حوالے کریں گے امام بخاری کا استاد امام احمد بن حنبل کا استاد عبد الرزاق محدس جڑا پہلو شیعہ سی سنی بنیا توبہ تو سی بنیادی پتہ لگا مولا علی ابو بکرو امر بڑے ہی پیار کرتے سنتے بہت ہی عزت کرتے سن کہن لگے میں سنی سننی انہیں انہیں آخا کیوں میں ابو بکر عمر دی دشمنی چھڑنا اچ تو بعد میں کیوں؟ کیوں? کیوں کیوں? کیوں؟ پیار کرنا علی نہ ہے ابو بکرمر جی میں علی پیار, جے علی دے پیار سچا وا تو علی جی کرنا پینا بولتے صحیح مر رہے ہیں بولتے حوالہ کامل ابن بنیادی سنع صحیح نہ ہو کتاب موت پر نہ ہو آخری نہ ہو ناک کٹا دوں گا سمجھ آ رہی کوئی نہ نہتیا جی مامو سین نے قبر رجوع کیا ہاں باغ گل رہ گئی آپ نے بٹھایا مولا علی نے اپنے پترا نو فرمائے لکھو لکھو یمبو دی ساری جائیداد آمدن علی اللہ واسطے رکھنا نہ حسن تیری ہے نہ حسین تیری ہے نہ محمد بن انفیہ تیری کسی علی اپنی بخش علی اپنی بخش بہانہ بہانا بنا وہ ساری خدا دے راہ خرچ کرتا ہے توجوج لطف نی گل کر لگا کرمر پاک نے دائداد مولا علی نے اپنی وراثت بنا دی بجائے راہ جا کے باغ فدق علی تو کھو لیا یہ علی کی وراست سی کھو لیا امر نے رلم امر جمبو دیتی کھڑا یہ کھو لینی سی واہ واہ واہ واہ کیا مرحب سبحان صبح بولو برے سبحان اللہ وہ باتیں سنا جو پہلے سن چکے ہو تو پھر آنے کا فائدہ کیا ہے نا مفت جی دو شیزہ باتیں تو ہوں علی پاک ایڈے دل والا دب دانات وقف کرتی فتک لیندہ رکھتے سن اپنے واسطے بولتے سی مر کیا ہونے دروی شیا سنیا اتفاق کی کہہ رہے شیا سنیافا آلہ حضرت بریلوی سمے سب نے لکھے علی مقام کربلا دے حالات پلٹے نے فرمایا شیعہ سونی کا اتفاق ایک بندہ مخالف کو وقا دے میں نک وٹا امام نے فرمایا میں نو واپس جانا کی فرمایا میں نو واپس اب اللہ حضرت نے فتح وزبیت میں یہ لکھا بار بار فرمایا میرے واپس جان دے مجھے واپس جان دے جان تصا نہیں جو میرا ساتھ دیں تو بس چاہ جد آیا ادھر چلا جاؤں ہوں گل سمجھی آئے سن بہت کرنا ہوں آپ فرما دن واپس جان دو تو پہلا موقف چڑھ دے سنت کر کے حکومت بڑھا خدا کرنا شریف آ گئے کام پہلوں ارادہ لے کے آئے سن وہ چھڑیا کہ نہوتے دے پی بھی سمجھ ہوں اگلی گل بھی سمجھ لو کوئی اگلی گل یہ سمجھو کہ جس لوگ جمعے کہیں نے دین جن ریا سی دین ختم ہو چلیا سی یزید کافر ہو گیا سی یزید انجو ہو گیا سام حسین نے فرمایا جی باترنا دیتے دین بچے گا نہیں واپس جان جو آسرے اب توجنا امام حسین جہاں کنجر جھوٹ بولے گا امام حسین وہ خوش ہو گے لانٹا پاؤ گے وہ سچ دے یار نے دسو مینو جے جی دین دیڑ چلیا سی تو امام حسین دین بچا آئے سان سن واپس جان لالتے دین پھر گیا ہون تے دین لا لبارش ہو گیا امام حسین نے دین لا لس کر ماریا معلوم ہوا جھوٹ سن چلاؤ گلت بیاں حقیقت صرف اتنا تھی آپ اپنے اشتہاد اور علم کے مطابق یہ سب رشتے تھے جی میں حکومت بناؤں یہ سن مذہب وقفے وقرے کی تینوں گلیں سناؤں حضرت عثمان غنی فتنے بعد تلوار لے کے کھڑے نے کہیں کم آپ فرماند میں ساتھی کہ انسار صاحب اسمان اص محمد پاک کے دینا ہزور قربانی دیتی ہے اج فر اشارہ کر بے خاشر کی کرنے ہیں فرمایا میں مر سکنا لیکن حضور د کسی امتی نو مرا نہیں سکتا بول مرے ستیا اچھی بول اچھی بول حضور نے فرمایا سی عثمان تین اللہ کبیس گا منافق اتارن چاہ گے تو اتاری نہ کمیر سی آپ نے پایا اتاریا نہیں لڑائی کرائی بھی نہیں جان دے دے خلافت نہیں چڈی امت نو امت نو نڈنا ٹکنا مرانا بھی گوارا نہیں اسمان پاپ کا مذہب سا ہر مذہب آ گیا مولا لی دا اللہ حاکت اللہ حاکت فرمایا معاویت شام والیت کرے لڑاں گے ماراں گے پہل کی جا کے لڑے جنگ ہوئی سکین والی جنگ جن ہوئی جمل والی مواب لیکن مواب جمل دے توجہ رکھ مولا مولالی دا مذہب م جن نے مرد نے اپنے جے مار دیا گے حکومت اپنی م م قائم رکھا گے یہ مولالی دا مذہب ہے اگوں آ جسن فرما رہے میں لڑن والا نہیں میں تاں تاں کرنا وا جہ کراگا تنو کرنی آب آب پہنی علی باغ دا مذہب بھی لڑ گی معاویہ باغ دا مذہب بھی یہ ہوئی سی حسن باغ دا یہ نہیں سی उंगली उठा उटे थे इधर उठावे इथों हटे तधर उठावे इथों हटे थे इधर उठावे जिधर भी उठावेगा अल्लाह वाले कहें हराम द हो آئیے معلوم ہو گیا اتے مینو تھوڑا جا وقت زیادہ لانا کیوں لانا سی ذرا ڈیما ویما سن مینو ذرا سہاگا واہ واہ فیرنا سی میں فیری جانا ہوں کوئی مائی دال دنیا سے جم کے میرے سہاگے کے اعتراض کرے اتوں نہیں سہی پھرا جی میں دنیا بولنا نہ چھ دیا میرے چشتی لگ لیکن گلے بھاؤکال نہ ہو گل دلیل خطبہ محرم جیسی کتاب ہو سٹنا انی دے پوترہ میرے واسطے کتاباں وہ کتاباں کد جی انگلی نہ فلانی کتاب کے کربلایا اللہ فضل و کرم ساروں تو ٹپ کے گاہ نکل گیا آج میں नी अपने मामूल को ज्यादा बोल बैठ नहीं तो हद मेरी एक घंटा डेढ़ घंटा बुढ़ा बंदा चाली साल हो गए मंजी ठोक भाई आरफ ने वेग याद कि वे रखे چلو ہوننا تین بار کل شریف چ پڑھو امام پاک دی روح مبارک ناکوں دی روح مبارک حضرت معاویہ دی روح مبارک نو سال سوال